بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد مبارک و سلم الدرس ثانی عشر باروان سبق ساسا دو رائے پہلے کیف حالو کی یا بنتو انا بخیرن والحمدللہ من این انتی انا من سوریا مسمو کی اسمی آمینتو أين أبوك أبي هنا في المدينة المنورة هو مفتش في المدرسة الثانوية وأين أمك هي أيضا هنا هي طبيبة في مستشفى الولادة ومن هذه الفتاة التي معك اهي اختك لا هي بنت عمي ما اسمها اسمها فاطمة اهي زميلتك لا انا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية ألك أخت لا ما لي أخت ألك أخ نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة ومن هذا الطفل الذي معك هو ابن أخي ما اسمه اسمه سعد اے امک فی البل لل مستفا اب ترجمہ سنیے کئی حالو کی یا بن تو آپ کا حال کیسا ہے اے بیٹی اے لڑکی یا اے بیٹی دونوں معنوں میں استعمال ہونے والا لفظ ہے بن آپ کا حال کیسا ہے یہ ترجمہ کریں گے آپ کا کیا حال ہے انا بھی خیرن میں خیریت سے ہوں الحمد للہ اور اللہ کا شکر ہے من اینا انتی آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں انا من منسوریا میں شام سے ہوں میں شام سے بلانگ کرتی ہوں تعلق رکھتی ہوں مسمکی آپ کا نام کیا ہے مس مکی آپ کا نام کیا ہے اسمی میں آمین میرا نام آمینہ ہے اینا ابو کی آپ آب کے ابو کہاں ہیں ابھی ہونا میرے ابو یہاں ہیں فل مدینہ تل منورا تی مدینہ منورا میں وہ مفتش و مفتش انسپیکٹر تفتیش کہتے ہیں انسپیکشن کو مفتش انسپیکٹر فل مدراساتی ہائی اسکول میں یا سیکنڈری سکول میں وہ اینا امو اور آپ کی امی کہاں ہے ہی وہ بھی یہاں ہیں ہی وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں فی مستشفل ولادا تھی گائنی ہسپیٹل میں فتح ال کی وا اور من کون یہ نوجوان لڑکی اللہ تی جو ماں کی آپ کے ساتھ ہے اور یہ لڑکی کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے آہی یاختو کی, کی کیا وہ آپ کی بہن ہے لا جی نہیں بن تو امی وہ میرے چچا کی بیٹی ہے کزن کے معنی میں مسمحا اس کا نام کیا ہے اسمہا فاطمہ تو اس کا نام فاطمہ ہے آہیہ زمیلا کی زمیل کلاس فیلو میل کے لیے اور زمیلتن کلاس فیلو فیمیل کے لیے زمیلن کی مانس کیا ہے زمیلۃن آہیہ زمیلا تو کی کیا وہ آپ کی کلاس فیلو ہے لا جی نہیں انا فی المدرسة المتوسطتی متوسط میں مڈل اسکول میں ہوں واہیا فی المدرسة سات اور وہ سیکنڈری اسکول میں ہے اور وہ ہائی اسکول میں ہے کی اختن مذکر سے سوال کرنا ہو تو اعلیٰ کا معنس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے اعلیٰ کی آلہ کی اختن آپ کی کوئی بہن ہے لا جی نہیں ما لی اختن میری کوئی بہن نہیں ہے علا کی اخن آپ کا کوئی بھائی ہے نعم جی ہاں لی اخن کبیرن میرا ایک بڑا بھائی ہے وہ ہوا طالبن ول اور وہ جامعہ کا یونیورسٹی کا طالب علم ہے اور وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے بے زربی یہاں فی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے چنانچہ معنی یوں بھی کر سکتے ہیں اور وہ جامعہ میں طالب علم ہے یا اردو زبان کے اسلوب میں اور وہ جامعہ کا یونیورسٹی کا اسٹوڈینٹ ہے وہ من ہاضت الَّذِي ما کی وہاں اور من کون ہاضت یہ بچہ الذي جو ما کی آپ کے ساتھ ہے اور یہ بچہ کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے ہےقی وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے میرا بھتیجہ ہے مسم اس کا کیا نام ہے سا اس کا نام ساد ہے اس کا کیا نام ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کا نام کیا ہے عسم ہو اس کا نام ساد ہے اموکی فل بیل آنا آ کے امو کی آپ کی امی فیل بیتی گھر میں ہیں النا اب اس وقت کیا اس وقت آپ کی امی گھر میں ہیں لا رحابت ال مستشف جی نہیں وہ ہسپتال گئی ہیں و نشقیں تمرین کی جمع تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک وقت تو پڑھئے اور لکھیے سنتے جائیے کئی فہالو کا یا ابی کیا میرے ابو آپ کا حال کیسا ہے یا ترجمہ کریں گے آپ کا کیا حال ہے کیف حالوکی کی یا امی اے میری امی یا اردو زبان کے اسلوب میں اے امی جان آپ کا حال کیسا ہے یا آپ کا کیا حال ہے ائی نو کی یا زینب آپ کا بیٹا کہاں ہے اے زینب راہبا مسجد وہ مسجد کی طرف گیا ہے یا علا کا ترجمہ کیے بغیر کہیں گے وہ مسجد گیا ہے ائی نن کی یا آمین آپ کی بیٹی کہاں ہے اے آمینا راہ بت ال وہ سکول گئی ہے لمن ہاری سات الجیلا یہ خوبصورت گھڑی کس کی ہے اہ یا لکی یا فاطمہ تو کیا وہ آپ کی ہے اے فاطمہ نعم ہی یا لی جی ہاں وہ میری ہے احا کال یا محمد اے محمد کیا یہ آپ کا کلم ہے لا ہادا کالام جی نہیں یہ آپ کا قلم ہے اب آگے انتا بھی آ رہا ہے ہادا کالام انت یہاں اب سٹریس معنی پیدا ہو رہا ہے زور دینے کا جی نہیں یہ آپ کا اپنا قلم ہے آپ بھول رہے ہیں مجھے دے رہے ہیں یہ تو آپ نے اپنی جیب سے نکالا ہے ہادا کالام کا یہ آپ کا اپنا قلم ہے تِلْكَ کا الْجَمِيلَةُ الَّتِي خَرَجَتِ خاراجتآ من الْمَدْرَسَةِ لِلْمُدِيرِ لل ایک ایک لفظ کا درجم سنیے تل کا اشارہ کر کے وہ سیارت الْجَمِيلَةُ خوبصورت گاڑی التی جو خاراجت نکلی ہے الْآنَ ابھی من الْمَدْرَسَةِ رساتی سے لِلْمُدِيرِ پرنسپل کی ہے خاراجت ملا کے کیا پڑھیں گے خارا جل آنا وہ خوبصورت گاڑی جو ابھی اسکول سے نکلی ہے پرنسپل کی ہے انتمہند سن یا سیدی یا سیدی اسی طرح عربی زبان میں کہتے ہیں جس طرح اردو زبان میں جناب محترم یا انگلش میں سر انتمہ سن یا سیدی سر یا جناب کیا آپ انجینئر ہیں لا انا طبیب جی نہیں میں ڈاکٹر ہوں انتی طبیب یا سجیدتی یا سجیدتی اس کا ہم ترجمہ کریں گے محترمہ یا میڈم کے معنی میں میڈم محترمہ انتی طبیب کیا آپ لیڈی ڈاکٹر ہیں لا جی نہیں انا مدرسۃ میں ٹیچر ہوں تمرین رقم افنان مشق نمبر دو ایک اور آ پڑھیے کلا ہر جملے کو من الجمالآتی آتی, آتی آنے والے جملوں میں سے ہم مکر پھر پڑھیے اس کو یعنی اس جملے کو مر اخرى اخرا دوسری مرتبہ یعنی پھر دوبارہ پڑھیے بادہ تغیر المنادا منادا کو تبدیل کرنے کے بعد جس کا لکھا ہوا آپ کے سامنے یا کا ہوتا ہے اے اس کو کہتے ہیں حرف ندا یا کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حرف ندا ندا منا پکارنا کسی کو آواز دینا تو جو حرف کسی کو آواز دینے پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں حرف ندا یا اللہ اے اللہ یا ہے یا قیوم یا کے بعد آنے والا اسم کیا کہلاتا ہے منادا منادا کا لفظی معنی کیا ہے جس کو پکارا جائے جس کو آواز دی جائے یا اللہ میں یا حرف ندا ہے اور اللہ کو کیا کہیں گے عربی گرامر کی اصلاح میں یہاں منادا منادا کو تبدیل کرنے کے بعد جملے کو پھر دوبارہ پڑھیے کما ہوا موضحن فل مثال کما جیسا کہ ہوا وہ موضحن واضح کر دیا گیا ہے فلم مثال مثال میں مثال سے بات واضح ہو جائے گی دائیں طرف جو جملے ہیں ان جملوں میں آواز دی گئی ہے کسی مذکر کو میل کو اور بائیں طرف جو جملے ہیں ان میں آواز دی گئی ہے کسی معنز کو فیمل کو مثال ائی نہ کالام کا یا ابھی ابو آپ کا کلم کہاں ہے کالام کی یا امی یہی سوال اگر اپنی امی سے کرنا ہو تو پھر اینا کی بجائے کیا ہو جائے گا ایلام کی تو قاعدہ صرف اتنا ہے کہ مذکر کے لیے کابر کا اور مونس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے کا زیر کی آئندہ کا کلم یا محمد آپ نے اپنے کسی دوست محمد سے سوال کرنا ہے کہ کیا آپ کے پاس قلم ہے تو کیا کہیں گے آئندا کیا کالا من یا محمد محمد کیا آپ کے پاس قلم ہے اور یہی سوال اگر آپ نے آمینا سے کرنا ہے تو کیا کہیں گے آئندا کا کی بجائے آئند کی یا آمینا تو این یا سیدی یا سیدی ہم نے کل کہا تھا کہ جناب کے معنی میں اے جناب ائین بہت کا آپ کا گھر کہاں ہے ائینہ بہتو کا یا سعیدی جناب آپ کا گھر کہاں ہے اگر یہی سوال کسی میڈم سے کسی خاتون سے کرنا ہو تو کیا کہیں گے بہت یا سیدھی احادت دفتارو لکا یا علی کیا یہ رجسٹر کیا یہ کاپی آپ کی ہے اے علی یہی سوال اگر فاطمہ سے کرنا ہو تو کیا کہیں گے احادت دفتر لکی یا فاطمہ تو من انت انتا یاقی اے میرے بھائی آپ کہاں سے ہیں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں یہی سوال اگر کسی بہن سے کرنا ہو تو کیا کہیں گے من اینا انتی یا اختی اینا ابو کا یا خالد اے خالد آپ کے ابو کہاں ہے اگر خدیجہ سے پوچھنا ہو تو کیا کہیں گے ائین ابو کی یا خدیجہ تو انتا مریض یا خالی کیا آپ بیمار ہیں اے میرے مامو خالہ سے پوچھنا ہو تو کیا کہیں گے انتی مریض تن یا خالتی اینا بنتو کا یا اممی یا میرے چچا آپ کی بیٹی کہاں ہے یہی سوال اگر اپنی پھوکی سے کرنا ہو تو کیا کہیں گے اینا بنتو کی یا امتی ال اخن یا حامد کیا آپ کا کو بھائی ہے اے حامد اگر سعاد جو کسی لڑکی کا نام ہے اس سے پوچھنا ہو کیا آپ کا کو بھائی ہے تو پھر اللہ کی بجائے کیا کہیں گے الکی اقن یا سوآدو مادہ اندک کا یا اخی آپ کے پاس کیا ہے اے میرے بھائی اگر بہن سے پوچھنا ہو تو کیا کہیں گے مادہ اند یا اختی السلام و کا یا ابی اور والدہ کے لیے السلام و کی یا امی تمرین رقم فلاسہ مشق نمبر تین انیہ فلف کل عطیاتی آنے والے جملوں میں سے ہر ایک جملے میں فائل کو مونص بنائیے خاراجہ محمد من تھی محمد گھر سے نکلا اگر آمنا نکلی ہو تو پھر کیا کہیں گے خاراجہ کی بجائے خارا جت آمینت من البئی تھی رحاب المدرس الافسلی استاد کلاس کی طرف گیا اب مونس کے لیے کیا استعمال ہوگا راہ بت جو کچھ ہم نے کل پڑھا تھا اس کی روشنی میں بتائیے راہ بت کو ملا کے کیا پڑھیں گے راہاب تلم در رسطو راہبا تل مدر رسطو ال الفصلی ابھی میرے ابو ہسپتال کی طرف گئے یا علاقہ ترجمہ کیے بغیر کہیں گے میرے ابو ہاسپٹل گئے کہنا ہو میری امی گئیں تو پھر کیا کہیں گے جا ست طالب فلفصلی طالب علم کلاس میں بیٹھا طالبہ کے لیے کیا آئے گا جلاسا کی بجائے جالا ست طالب بتائیے ملا کے کیا پڑھیں گے جالا ست طالبا تو جالاسا طالب طلفصلی خاراجہ منل من تھی میرا بھائی گھر سے نکلا اگر اخی کی بجائے اختی کہنا ہو تو پھر کیا کہیں گے جالا ست اختی مین التی ہاں خارا بلکل ٹھیک خارا جت اختی مین التی نمبر پانچ وہی قائدہ جو ابھی ہم نے دہرایا کل پڑا تھا جالا ست کو ملا کے کیا پڑھیں گے جالا ست بتو جزم کے بعد علی آ رہا ہو تو وہ جزم تبدیل ہو جاتی ہے زیر سے. تمرین رقم اربا نمبر چار اکرو پڑھیے الجمل الآطیا تھا آنے والے جملے من الفتہ بتائیے ملا کے کیا پڑھیں گے من الفت من الفتح الودی ملا کے کیا پڑھیں گے من الفت الذي خرج من تھی کل آنا ہوا بنو امی من کون الفتح نوجوان لڑکا اللہ جو خرجہ نکلا مم بیتی کا آپ کے گھر سے الآنا ابھی وہ لڑکا کون ہے جو ابھی آپ آب کے گھر سے نکلا ہے هو ابنو امی وہ میرے چچا کا بیٹا ہے من الفتاحت التی الفتح کی مونس الفتحۃ وہ لڑکی کون ہے الفتحت نوجوان لڑکی وہ لڑکی کون ہے جو خارا جت نکلی ہے مم بیتی کا آپ کے گھر سے الآنا ابھی یا محمد اے محمد وہ لڑکی کون ہے جو ابھی آپ کے گھر سے نکلی ہے خالتی, وہ میری خالہ کی بیٹی ہے لمن المفتاح ملا کے کیا پڑھیں گے لیمنزی ملا کے پڑھیں گے لمناہ وہ چابی کس کی ہے جو میز پر ہے ہومدرسی وہ استاد کی ہے لمن استو ملا کے پڑیں گے لما نسا لتی وہ گھڑی کس کی ہے جو چار پائی پر ہے ہی یا لی زو وہ اختی وی لیے خامند اختی میری بہن وہ میری بہن, وہ میری بہن کے خامند کی ہے یا ترجمہ کریں گے وہ میرے بہنوئی کی ہے ہی یا لی زوجی اختی وہ وہ میرے کی ہے تمرین رقم خمسا مشق نمبر پانچ اکمل مکمل کیجئے الجمال الاتیتہ آنے والے جملوں کو بی وضع اسم موصول مناسب بی وضع رکھ کر مناسب اسم موصول پڑھ چکے ہیں ہم تحصیر القرآن میں اسم موصول اس اسم کو کہتے ہیں عربی زبان میں جو جو کے لیے جس کے لیے جن کا جن کو جن کے وغیرہ یہ معنی ادا کرنے کے لیے استعمال ہونے والے اسما کو کیا کہتے ہیں اسماء موصولہ جس کا واحد کیا ہے اس میں موصول اللہی اور اللہ ان دونوں لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے خالی جگہ میں اور یہ آپ کو معلوم ہی ہے اللہذی استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے اور اللہ تی استعمال ہوتا ہے معانس کے لیے کہنا ہو وہ لڑکا جو کمرے میں ہے تو کیا کہیں گے الوالد اللہ فلغرفتی کہنا ہو وہ لڑکی جو کمرے میں ہے تو کیا کہیں گے البن دلتی فلغرفتی اب سنتے جائیے یا پہلے بتائیے الکتابوں کے ساتھ کیا آئے گا الذي؟ الکتاب الزی للمدرس وہ کتاب جو میز پر ہے استاد کی ہے الکلام کے ساتھ کیا آئے گا الذي ملا کے کیا پڑھیں گے الکالم الذي کی بجائے الکالم الزی فی حقیبتی وہ قلم جو میرے بیگ میں ہے مقصور ٹوٹا ہوا ہے بتائیے السارتوں کے ساتھ کیا آئے گا اللہ ملا کے کیا پڑھیں گے سیارہ تو اللّتی کی بجائے ال سیارہ تو وہ گاڑی جو نکلی ہے من مستشف ہسپتال سے الان ابی لط ابی نئے ڈاکٹر کی ہے القلب الزی اب سنتے جائیے الکلب الزی فی الحدیق وہ کتا جو باغیچے میں ہے مریض بیمار ہے الفت الزی خارا وہ نوجوان لڑکا جو نکلا ہے من مسجد مسجد سے الان ابی ابن المؤذن مؤذن کا بیٹا ہے تلکل بتلتی وہ بطخ جو تہ تشہورتی درخت کے نیچے ہے لن تل فلاح کسان کی بیٹی کی ہے البیت الجید الزی وہ نیا گھر جو جواری اس سڑک میں ہے کی بجائے اردو زبان کی پریپوزیشن میں کیا کہیں گے اس سڑک پر ہے لذیر وزیر, وزیر کا ہے بدہادر وہ سبق جو اس سبق کے بعد ہے سہلن جدن بہت آسان ہے منل فتحۃ التی وہ لڑکی کون ہے جو جالا بیٹھی یا ترجمہ بیٹھی ہے بھی کر سکتے ہیں امام المدرستی ٹیچر کے سامنے وہ لڑکی کون ہے جو ٹیچر کے سامنے بیٹھی یا بیٹھی ہے طالبت جدید مالیزیا مالیزیا یعنی ملائشیا وہ ملائشیا سے یا ترجمہ کریں گے وہ ملائشیا کی نئی طالبہ ہے تل ک الحقیبت آ, آ، تل کا اشارہ کر کے وہ الحقیبت بیگ یا بریف کیس اللتی جو تحت المکتبی میز کے نیچے ہے کیا وہ بیگ جو میز کے نیچے ہے کا یا خالد آپ کا ہے اے خالد لا جی نہیں ہیا ل صدیقی محمدن ہوا کی بجائے ہی استعمال ہوا اس لیے کہ حقیبت ان کا لفظ کیا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں معنت گولتا کی وجہ سے لا حیا ل صدیقی محمدن جی نہیں وہ میرے دوست محمد کا ہے ال کلیمات جدیدا تو نئے الفاظ الم چچا عربی تو عربی اس کا ترجمہ کس طرح کریں گے اخ البی باپ کا بھائی الما تو عربی زبان میں اس کا ترجمہ کس طرح کریں گے اخ تل ابی باپ کی بہن الخل مامو اخ الماں کا بھائی الخالت اخت العمی ماں کی بہن سیدی محترم یا جناب کے معنی میں سیدتی محترمہ یا جنابہ کے معنی میں مستشف اللہدتی گائنی کا ہاسپٹل